بسم الله الرحمن الرحيم واذا اخذ الله ميثاق النبين لما اتيتكم من كتاب وحكمه من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالُوا قَرَّرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا وَقَرَّرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عیسائی مبارکہ کے اندر ایک میساک کا ذکر فرمایا میساک گاڑھ وعدے کو کہتے ہیں ایک وعدہ معاہدہ میساک جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ جس میں شدت کے ساتھ پابندیاں عائد کی گئی ہوں تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ میثاق بیان فرمایا جو رب تبارک و تعالی نے انبیاء سے لیا تھا ایک میساک اور کبھی ذکر ہے قرآن کریم میں وہ بھی عالم ارواح میں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب اربا سے پوچھا کہ الستو رب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا بلا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے تو یہ جو آیا مبارکہ ہے اس آئے مبارکہ کے اندر یہ اس میساق کا ذکر ہے جس میں انبیاء کرام علیہ مصع السلام شامل تھے یہ عالم ربح میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء سے عاد لیا اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی سے عاد لیا جب وہ نبی دنیا میں تشریف لائے مبعوث ہو گئے ان قلعہ نے نبوت کر دیا انہوں نے ان سے وعدہ لیا پھر انہوں نے اپنی قوموں سے وعدہ لیا اپنے امتوں سے وعدہ لیا کس چیز کا وعدہ یہاں پہ یا <تصفح> <مدرد تصفح> مبارکہ دیکھیں وجاد خد اللہ ميثا کن نبیینا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تو یاد کریں حبیب اس وعدے کو جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا تھا کیا لما اتیک تو من کتاب و حکمت میں جب تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں جب کتاب اور حکمت دے دوں ثم جاءكم پھر تمہارے پاس رسول تشریف لائے یہ ذہن میں رہے یہ جو یہاں پہ لفظ رسول ہے اس سے دو قول علماء کے منقول ہیں رسول کے بارے میں ایک تو یہ کہ ہر نبی سے ہر آنے والے نبی پر ایمان لانا ضروری تھا ہر نبی پر ضروری تھا کہ ہر آنے والے نبی پر ایمان لائے ہیں جی اور ہر نبی پر ضروری تھا کہ اس کے دور میں دوسرے نبی تشریف لے آئے تو یہ نبی اس کے ساتھ تعاون بھی کرے اور ایمان بھی لائے یعنی امبیا پر بھی ضروری تھا کہ دوسرے کو مانے. کہ نہیں سمجھایا مسئلہ اگر ایک نبی دوسرے نبی کو نہ مانے تو یہ تو بہت بڑا خلل واقعہ ہوگا پھر سمجھایا مسئلہ اس لیے ہر نبی پر ضروری تھا کہ وہ دوسرے نبی کو مانے دوسرا کال جو ہے وہ یہ ہے. کہ یہ عہد جو ہے سارے انبیاء کرام علیہ مساط السلام سے کریماک علیہ سات السلام کے متعلق لیا گیا بلد مراد مراد بلد مراد وہ پہلے والا قول بھی مراد ہو تو ہر نبی سے آنے والے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے تو اس نے بھی عقل ا سد السلام آنے والے ہی ہیں نا سب سے آخر میں آنے والے حضور ہیں تو دوسرا قول جو ہے اس میں تو بتصریح اقل ا سد السلام ہی اقل ا السلام ہی یعنی کہ ماحود ہوں گے اقل ا سد السلام ہی یعنی کہ اپ کی ذات اقدس پر دلالت ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا سارے بھی از یاد لیا میں تمہیں کتاب اور حکمت مل جائے نبوت تمہیں مل جائے میں کہ پھر میرا حبیب تشریف لے ائے پھر میرا حبیب تشریف لے آئے تو تم پر لازم ہے حبیب کی کی شان کیا بیان کی؟ اللہ تعالی نے فرمایا تعالیٰ پھر جو کچھ بھی تمہارے پاس ہوگا وہ میرا حبیب اس سب کی تصدیق کرے گا سبحان اللہ اس سے مراد پہلا کو لو کہ ہر نبی سے آج لیا گیا دوسرے نبی کے بارے میں تو پھر ہر نبی پر لازم ہے کہ پہلے نبی کی بھی تصدیق کرے اور پہلے نبی کی شریعت کی بھی تصدیق کرے اور پہلے نبی کے دین کی بھی تصدیق کرے اور اگر دوسرا قول مراد ہو تو کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سب امبیات سے آدھ لیا گیا تو پھر اس سے مراد یہ ہوگا کہ کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں باقی سب پر آکل صد السلام پر ایمان لانا ضروری ہے اور آکل اسلام کی مدد کرنا ضروری ہے اور آکل پر ضروری تھا کہ آکل صد اسلام سب نبیوں کی بھی تصدیق کریں اور سب نبیوں کی شریعت اور دین کی بھی تصدیق کریں سمجھا گیا مسلح؟ مسلح. یہ پر لازم تھا اللہ تمارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی شریعت حق تمہارے پاس ہوگی دین تمہارے پاس ہوگا مصدق. میرا حبیب جو ہے ہر ہر حکم ربی کو حق مانے گا اور اسے حق کہے گا سمجھا گیا مسئلہ جی مصدق. وہ الگ بات ہے کہ ان کے جو یعنی کہ احکامات تھے وہ خاص محدود علاقے کے لیے تھے لیکن انہیں سچا ماننا یہ ضروری ہے اتنے بھی احکامات تبارک و تعالیٰ کے نازل ہوئے ہیں ان پر عمل نہیں کر سکتے لیکن انہیں سچا ماننا ضروری ہے سب ہم بھی کرام علیہ مسعت اسلام پر ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کا کلمہ نہیں پڑھتے کہ نہیں سمجھ سب پر ایمان ہے اسی ایک کا انکار بھی بندے کو کافر کر دیتا ہے لیکن ساتھ ہم کلمہ جن کا پڑھتے ہیں شریعت جن کی ہم عمل کرتے ہیں جن کی شریعت پر وہ میرے لجپال نبی علیہ صاحب اب آگے دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشا فرما لے تو مین ہی والا تن تم سب نے ایمان بھی لانا ہے والا تن اور تم سب نے ان کی مدد بھی کرنی سمجھایا نا مسئلہ مدد جو ہے نا وہ اکل اسام کی دین کی مدد ہے اس کی مدد ہے تم نے بھی جانا بدر جائیں تم نے بھی جانا ہے میرے حبیب کے دین کی مدد کرو اس مبارکہ میں بہار صورت جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا سے وہ عہد جو ہے وہ بواسطۂ انبیاء ان کی امتوں سے بھی یاد تھا وہ مساک ان کی امتوں سے بھی تھا ان کی امتوں پر بھی لازم تھا کہ تم نے بھی میرے حبیب کریم علیہ صدلام پر ایمان لانا ہے Yes, اور ہر نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی قوم سے یہ, لیا تھا، ان سے یہ محساک لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں امام علیہ السلام تشریف لے آئیں تو تم پر لازم ہے پڑھنا ہے یہ ہر نبی ہے yes, یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں yes, آپ دنیا سے جاتے ہوئے حضرت شیص علیہ السلام کو یہ وسیعت کر رہے ہیں اور حکم فرما رہے ہیں تو yes, کہ تم نے ابھی کریم علیہ السطلام کو ضرور ماننا ہے اور ان کو درود بھی پڑتے رہنا ہے یہ yes, بھی کہتا ہوں یہ yes, بھی کہ حضرت آدم علیہ تو سامنے فرمایا تھا تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ہر نبی جو ہے وہ اپنی امت کو کہہ کے جائے کہ تم نے امام الانبیاء علیہ السلام تمہارے ہوتے وہ تشریف لے آئے تو تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے ان کا کلمہ بھی پڑھنا ہے تو بتائیں وہ عہد جو ہے باقی نبیوں کی امتوں سے تو ہو کہ وہ تو حضور کی مدد کریں حضور کے دین کی مدد کریں حضور کی مدد تو, حضور کی عزت و ناموز کا دفاع کریں اسلام کی شریعت پر کتابیں لکھیں شریعت پر کتابیں پڑھیں شریعت پر عمل کریں بھی اور کروائیں بھی یہ سارا حضور کی مدد ہے جی تو بتائیں وہ عہد ان سے ہو کہ حضور کی مدد کریں امت ساری اگر وہ اکلط اسلام کی مدد نہ کریں تو وہ تو ٹھہرے کافر کیا ٹہرے کافی ٹھہرے ہیں مرتانے ٹھہرے ہیں کا فرمان شریف ہے عکل صاحب نے یہودی اور نسرانی اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب تک میرا نام پہنچا میری دعوت پہنچی وہ پھر بھی نہیں مانا مجھ پر میرا کلمہ نہیں پڑا اس نے اکل صاحب نے دائمی طور پہ جہنم میں رہے گا وہ دائمی طور پہ جہنم میں رہے گا اسے یہ بات نہیں بچا سکے گی میں موس علی شام کا کلمہ پڑھنے والا ہوں اسے یہ بات نہیں بچا سکے گی میں عیس علیہ شاہ میں کلمہ پڑھنے والا ہوں بالکل نہیں بچا سکے اسے یہ بات اس پر لازم اور ضروری اور فرض ہے کہ جب اس میرا نام اس تک پہنچ گیا تو میرے نام کا کلمہ پڑے اور میری شریعت کی پیروی کرے یہ اکال کا فرمان واضح طور پر احادیث مبارکہ میں سے ایک میں موجود ہے تو بتائیں بھی ان پر لازم ہو کہ آکال صد السلام کی دین کی شریعت کی عزت کی ناموز کی اس کا دفاع کریں اکال کی مدد کریں تو کیا خیال ہے اس سمت پر لازم نہیں ہے یہ امت کیسے اس کو معافی ہو سکتی ہے پھر آگے دیکھیں جی سزا بیان ہو رہی ہے اللہ تبارک اللہ تعالیٰ نے کیا ارشا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ والا تن سر بظاہر یہ خطاب انبیاء کرام علیہم السلام کو ہے پھر ان کے واسطے سے انہوں نے پھر اپنی اپنی قوموں سے یاد لیا کیا لتو منن نبی یہ ولا تنصرنا تم سب نے محبوب کریم علیہ السلام پر ایمان بھی لانا ہے ولا تنصرنا اور ان کی مدد بھی کرنی ہے اتنا فرمانے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اقررتم واخذتم على ذلك مصری کیا تم اقرار کرتے ہو حضرات انبیاء کیا تم اقرار کرتے ہو واخذتم على ذلك مصری اور تم, مصری تم یہ عہد لیتے ہو آج کے اپنے آپ کو یہ فرمایا نے قالو اقرارنا تو سارے بیا اکرام بولے مولا ہمیں اقرار ہے اس کا ہم اقرار کرتے ہیں جب تیرا حبیب تشریف لائے گا ہم تیرے حبیب کی مدد بھی کریں گے اور اس پر ایمان بھی لائیں گے <سؤال> اور یہی عہد انہوں نے اپنی قوموں سے لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا بتائیں بتائیں جی <سؤال> جی یہ ہے نہیں رب لے انبیاء جو ہے ممکن ہی نہیں کہ پھریں ممکن ہی نہیں کہ اس عہد کو چھوڑیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا <سؤال> فرمایا <سؤال> <فرمائے سؤال> <فرمائے> <سؤال> کہ یہ تم نے کرنا ہے کہا کہ ٹھیک ہے کریں گے کہ تم اقرار کرتے ہو کہا مولا اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جا فرمایا تم سارے ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ سارے ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ دیکھو سارے تم وعدہ کر رہے ہو میرے ساتھ جہاں امکان ہی نہیں ہے وعدے سے پھسلنے کا وعدے سے پھرنے کا وہاں دیکھے کیسا پختہ حد لیا جا رہا ہے کیسے پابند کیا جا رہا ہے کہ میرے بات میرے حبیب کی ہے جب بندہ کسی کو بھیجنے لگے نا کہیں عام سا بندہ ہو تو پیغام دینے کے لیے کسی کو بھیج دے بندہ اور جا یار جا کے اسے کہہ دینا ایسے کیا دیا جب بات انتہائی آن ہو اور جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے وہ بندہ بھی انتہائی اہمیت اہمیتواری شخصیت کا حامل ہو تو پھر اسے پابند کی جاتا ہے دیکھو بات سنو یہ ذرا دیکھ کے ذرا بات کرنی ہے تم نے اچھا یہ کہہ دیا سنو ذرا دوبارہ کہہ رہا ہوں تمہیں دیان سے ذرا جنرکہ یاد ہے نا تمہیں پھر فون بھی ادرا خیال کرنا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بات آئی مام علیہ السلام کی ہیں تو اے کہ بات آ رہی ہے نبی آخر الزما کی بات آ رہی ہے خاتم النبیین کی بات آ رہی ہے تاجدار ختم نبوت کی ہیں جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے وعدے لیے اور کیسے پختہ اور گاڑھا میثاق لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقرار نہ انہوں نے کہا مولان نے اقرار کر لیا اللہ تعالیٰ نے میں فاشا تم سارے ایک دوسرے کے کباب بن جاؤ سارے گواہ بن جاؤ, بن جاؤ بتائیں بھئی جہاں پھرنا ممکن ہی نہیں وہاں ایسی سخت گواہیاں اور جہاں پھرنا ممکن ہے وہاں کو نوزال ہاں جو آک اللہ صحت السلام کی غلامی کے پٹا پنے گلے سے اتار کے وہ کسی اور کے غلام بنے بیٹھے ہے یا نہیں نوزالک وہ مرزائی بن گئے قادیانی بن گئے وہ مرزا دجال کو نبی مان بیٹھے یا پھر بہاؤل کبینہ جو ہے وہ وہاں کا بھائی سلسلہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس نے ایران میں تو وہ اس کے ماننے والے وہ تو نقدالے کو ان کا سلسلہ اتنا پھیلا وہ اس کا ایک لڑکا خبیص اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا ایک لڑکا ایران میں رہ گیا دوسرا مصر میں چلا گیا مصر مصر کے عکا نام کا علاقہ ہے وہاں پہ ان کا بہت بڑا گڑھ ہے وہاں پہ اپنے آپ کو سوفی کیا کیا وہ تبلیغ کرتے ہیں جیسے یہاں کے مرزائی دجال جو ہیں یہ اربوں کے اندر جا کے بڑا کام کر رہے ہیں اور یہ کہ ہم ہیں کہ ہم ان ان ذلیلوں کا صحیح طرح سے تعارف ہی نہیں کروا سکے ہم تعارف تو تب کروائیں گے نا جب ہم یہ عرض سے باہر आएंगे جب ہم یہ یہ کھانے پینے کے معاملات سے باہر आएंगे تب ہی ہم تعارف کروائیں گے نا یہ ہم پر لازم تھا میں خود بتا رہا ہوں میرے ساتھ خود یہ معاملہ بھی ایک بندہ تھا عرب کا اس کے ساتھ عالم تھا وہ اس کے ساتھ ایسی میری بات ہوئی فیس بک میں میں تب چلاتا تھا بہت تو فیس بک بات ہوئی تو وہ کہنے لگا جی میں نے کہا جی آپ کس عالم کو ہندی کس عالم کو مانتے ہیں اس نے کہا میں حضرت مرزا غلام احمد کو مانتا ہوں نوز میں نے کہا وہ کس نے کہہ دیا آپ کو وہ عالم ہے اس نے کہا وہ تو آپ لگتا ہے کوئی کسی اور سلسلے کو ماننے والے ہیں یعنی کہ آپ صوفی نہیں ہیں مجھے کہنے لگا میں نے کہا کس نے کہا ہم صوفی ہیں نے کہا ہم تو سوفی ہیں اکبر رحمہ اللہ کے بعد کوئی بندہ صوفی پیدا ہوئے اس سمت میں تو مرزا دجال ہے یعنی اس نے تو دجال نہیں کہا جی تو میں کہہ رہا ہوں دجال ہے وہ تو اسے بڑا محتبر اور بڑی پاک باز ہستی مان رہا تھا جیسے وہ نقصب شیخ اکبر رحماء اللہ جیسے بندہ اسے کہہ رہا تھا کہ امت میں وہ پیدا ہوئے تو شیخ اکبر کے بعد وہی بندہ پیدا ہو یعنی کہ ان ذلیلوں نے قادیانی انہیں اس کا تعریف ہے سے انداز میں کروایا وہاں انہیں انہیں بتایا تاکہ نہیں ہے کہ جنا وہ اصل میں بلانت ہے کیا چیز وہ کہ نہیں سمجھا مسئلہ تو پیارے اور محترم بھائیو یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے یہ میں ہر ایک بندے کو گزارش کروں گا کہ جہاں بیٹھیں ان کا صحیح تعارف کروائیں کہ مرزائی جو ہیں یہ رسول اللہ علیہ کی کے منکر ہیں منکر رہے، منکر رہے، اے؟ اے؟ اور آج کتنے لوگ ایسے ہیں نوزم اللہ کا ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے ان ذریعوں نے جشن منایا ہے ایک لاکھ سترہ ہزار کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ مرزائی ہو گئے ہیں انہوں نے اس بات پہ جشن منایا ہے ان کی کوششیں دیکھیں وہ ان کا جو ایک ان کا تعارف کروانے کا ایک ڈھنگ دیکھیں آپ ان کو کیسے جناب انہوں نے اپنا ایک گند جو ہے گند کو انہوں نے جناب برفی بنا کے پیش کر دیا ہے کوڑے کو انہوں نے سونا بنا کے پیش کر دیا ہے کہ مرزے کے لوگ کلمہ پڑھنے لگے ایک لاکھ ستر ہزار بندے جو ہیں امت سے ٹوٹ کر کے جناب مرزا میں چلے جائیں بتائیں ہم سے نہیں پوچھے جائے گا کیا والے دن کہ تم کیا کرتے رہتے تو بھائی یہ بھی آکل علیہ السلام کی مدد ہے کہ امت کے جو آکل علیہ السلام کا جو دشمن ہے مرزا قادیانی دجال میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی بندہ لمبے بھارت کے لیے بھی مرزا قادیانی کو نبی مان لے نا لینا نوزلہ نوزہ وہ آکل کو جھوٹا کہتا ہے قرآن کو جھوٹا کہتا ہے کیوں اس لیے کہ آکل السلام کا فرمان ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں اگر اس کو نبی مان لے تو بتائیں آکل السلام کا فرمان کہاں جائے گا اسی لیے تو کہتے ہیں وہ کئی بابا جی کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں ختم ہی ہے یہ ایمان کا جز ہے ان کا جز شد نہیں ہے یہ کل ایمان ہی یہی ہے پوری ہمارا اسلام کی کھڑی اسی پر ہے اب بتائیں نا یار کوئی بندہ مرزا دجال کو ایک لمحے بار کے لیے نبی مان لے تو آکل ایسا تو شام کو سچا مانا اس نے جب آکلسلام کا ایک نوز نوز بلّہ, نوز بلہ ہمارے منہ میں خاک ایک حکم حضور کا ایک فرمان حضور کا جھوٹا ثابت ہو جائے بتائیں پوری شریعت پر اعتماد رہے گا, ملو ملو گا, گا, گا, گا تو بتائیں پھر یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ملو ہے یہ جزو جز ہوا یا کولیمان ہوا کولیمان ہوا پوری اسلام کی عمارت اسی عقیدے پر تو پیارے اور محترم بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے عرشا فرمایا جی دیکھیں اللہ اکبر کیسی گوائیاں گواہ اتنے اتنے کی اللہ, تعالیٰ نے دیکھو میں خود بھی ہوں اللہ اکبر کبیرہ حضور پر ایمان اتنا قیمتی ہے یار رب کتنی گواہیاں ڈلو رہا ہے ہم بھی ایک دوسرے کے گواہ باں اقرار کر لیا کر لیا مولا کے دیکھ لو تم پکا ہے پکا وعدہ کرتے ہو میرے ساتھ مولا کر لیا ہم نے اقرار کر لیا ہم نے وعدہ کر لیا وعدہ کر, کر لیا اللہ وطال نے تمار کو فرمایا میں کہ تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ مولا بن گئے ہیں اللہ من میں خود بھی گواہ ہوں تم پر جہاں پھرنا نہ ممکن نہیں ہے وہاں اتنی گواہیاں اور جہاں جناب ایک ایک لاکھ ستر ستر ہزار لوگ ہی جناب حضور کی ختم نے بول انکار کر کے مرزت جال کا کلمہ پڑھ لیں وہاں فکری نہ ہو کسی کو تو اس سے بھئی اندازہ لگائیں کہ اب تبارک و تعالی امام الانبیاء علیہ السلام کے ایمان کے آقا علیہ السلام کی ذات پر ایمان کے معاملے میں کس قدر جنہاں آپ اتنے احکامات نازل فرما رہے ہیں اور کلام کا آپ انداز دیکھیں یار، کلام کے اندر آپ شدہ دیکھیں کیا کلام ہے خالق اور مالک کا کلام اور مخاطب انبیاء ماللہ. بات چل رہی ہے امام فرمایا فمن اللہ اکبر میں جو کوئی اس کے بعد پھر جائے بتائیں جی جن کا پھرنا ممکن ہی نہیں یہ میں رہے یہ کزیا ہے جس کا تحقق ضروری نہیں کہ واقع ہو وہ تحقق اس کا ضروری نہیں کہ ہو ٹھیک ہے نا کیونکہ امبیا سے کلام ہو رہا ہے مخاطبین انبیاء کرام علیہ مشید ہیں قضیہ شرطیاں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت یعنی کہ ہر بار اس کا یعنی کہ اس کا تحقوں کو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاکل اسلام کو فرمایا خطاب بزار حضور کو ہے اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد امت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لائی ناشرکتا اللہ بتنہ عمل ہو کا میں کہ حبیب اگر تو نے شرک کیا نا تیرا عمل برباد ہو جائے اب بتائیں حبیب کریم اور یہاں بھی کزی ہے عقل صحت السلام سے شرک ممکن نہیں تو امال کا حب تو ہونا نہیں لیکن کلام تو ہوا نا آکل صاحب السلام سے اگرچہ اس سے مراد امت ہے اچھا خطاب تو حضور کو رہا ہے تو اسی طرح کر کے یہاں بھی خطاب انبیاء کرام کنام مسلم سے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ بادہ اب تمہارے اقرار کے بعد تمہارے دوسرے کے گواہ بننے کے بعد مجھے اپنے آپ پر گواہ بنانے کے بعد سمن طب بعد باد کا اب جو پھر گیا اب کوئی پھر گیا اللہ تعالی نے تو وہ فاسق ہوگا یہ ذہن میں رہے یہ فاسق فاسق ایک اصطلاح ہے قرآن کی ایک اصطلاح ہے فیک کی فیک کے اندر فاسق کسی اور کو کہا جاتا ہے اور قرآن جسے فاسق کہے وہ مرتاد ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک مہر شاہ فمایا ففاسقا عن عمر ربے میں شیطان جو ہے اپنے رب کے حکم سے فاسق ہو گیا اپنے رب کے حکم کو چھوڑ بیٹھا یعنی خروج یعنی طاعت رب کی تاعت سے باہر نکلایا نکل تو مطلب کیا بنگتا ہے اس کا کہ حضرت وہ جو شیطان ہے نعوذ باللہ بن ذالک وہ صرف فاسق فاجر ہو گئے جیسے ہم ہوتے ہیں یا کافر ہو, گئے ہو گیا فاسق کا مانا وہاں کافر ہے है قرآن کریم کی اصطلاح جو ہے ایک نا, ایک نا, نا وہ فاسق بمانا کافر لیتی بغیر بغیر ہے فاسق بمانا مرتد لیتی ہے فسق سے مراد ارتداد ہوتا ہے یا کفر ہوتا ہے یہ قرآن کی اصطلاح ہے احادیث سے مبارک کے اندر ہے ہے باہر جاتے ہوئے کو ایسے ہی کسی کو گالی دے دے کہہ کہ یہ بھی ہے لیکن بندہ کافی نہیں ہے کسی کو بندہ یعنی کہ جاتے کسی کو ٹھنڈا مار دے ٹھوکر مار دے اس طرح کسی کو اذیت دے دے یہ سارے فسق ضرور ہیں لیکن یہ فک کی اصطلاح میں ہیں اس معنی میں ہم کسی کو کافر ہے نہیں کسی کو چھٹا مارنے سے کون کافر ہوگا کوئی نہ کافر ہوتا لیکن قرآن جہاں یہ کہہ رہا ہے الا کا ملفاسکون میں کہ وہ سارے کے سارے امام سے فارغ ٹھہریں گے یہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی اہمیت کا اندازہ لگائے وہاں جی؟ تو یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام قضیہ شرط انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے وہاں امکان ہی نہیں کہ کوئی نبی جو ہے ایمان سے پھر جائے آکل صدر السلام پر ایمان سے کوئی پھر جائے امکان ہی نہیں ہے وہاں پہ کیوں انبیاء معصوم ہیں ان سے خطا یعنی کہ یہ گناہ جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہرز و مان میں رکھا ہے عقیدۂ اسمت مطلب یہی ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں چادر عصمت اڑھا رکھی ہے ہاں ان سے گناہ نہیں ہو سکتا تو اب رہے عام لوگ رہی امت رب تبارک و تعالی نے کیا فرمایا میں کہ جو کوئی میرے حبیب سے پھر جائے وہ مرتادی ہوگا وہ کیا ہوگا جو ہے مرتادی ہے اب بتائیں جو مرزائی فرے ہیں حضور سے وہ کیا بنے پھر مرتاد اور زندگی کے بنے ہیں وہ کے لیے اتنا ہلکا لفظ بولنا غیر مسلم اقلیت نہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے یہ لفظ ہمیں تو یہ اصطلاح پسند نہیں غیر مسلم والی پتہ نہیں یہ کہاں سے نکالی انہوں نے غیر مسلم والی اصطلاح یہ تفصیل نہ موسر سالن میں جب لکھ رہا تھا اس وقت ٹیلی ویژن پہ مسئلہ بنا ایک بندے نے ٹی وی پہ کہہ دیا کہ کافر تو اینکر بول پڑا اینکر کو بڑا جناب ہمدردی جاگی کافروں سوچنے کا او ہو کافر نہیں کہنا او غیر مسلم کہنا ہے آپ نے کیوں بھائی قرآن انہیں غیر مسلم کہتا ہے یا کافر کہتا ہے کافر <سلام> <سلام> کہتا ہے نا قرآن کی اصطلاح تو کافر والی ہے <سلام> تو پھر ہم کون ہوتے ہیں آپ پولے پولے الفاظ دیں اب مرزایوں کو نہ کہ کیا کہتے ہیں جس سات ستمبر کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا غیر مسلم کیوں بھائی جب عام کافر کے لیے لغ کافر بولا جائے گا یہ تو مرتد ہے یہ تو زندگی ہے اس کے لیے پھر لفظ جو ہے غیر مسلم والا کیوں اتنے پولے پڑ گیا تم ایمان کے رب تمہارے فا قرآن فاسک مرتد کو کہتا ہے تو بتائے بھائی جو امام ولم بھی آ آل رہے شام سے پھر جائے وہ ٹھہرے کیا مرتد کیا ٹھہرے مرتد ٹھہرے اور کافر ٹھہرے اور توں اتنا ہلکا لگ غیر مسلم والا کیوں بولے مسلمان کا غیر کیوں بھائی اتنے پل لفظ کیوں بھائی اتنی نرمی کیوں اتنی خیر خائی کیوں بھائی ان کے لیے جو ان کی شان میں صحیح لفظ جٹ جی وہ ہے زندی کیا ہے زندی کیا ہے؟ زندگی. زندگی اسے کہتے ہیں جو زندیکع اسلام کا بھی کرے کسی ایک دینی حکم کا انکار بھی کرے وہ زندگی, زندگی ہے یہ اسلام کا دعوی بھی, بھی جو کرتے جو ہیں نوز مرزا نے خود کہا تھا اس نے کہا جو بندہ مجھے نہیں مانتا وہ کجری کا بچہ ہے مرزا دجال نے کہا تھا جو مجھے نہیں مانتا وہ کنجری کا بچہ ہے کجری کیوں لاد ہے اور سور کیوں لاد ہے یہ اس کے الفاظ کتابوں میں موجود ہیں تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ ان اسلام کا ایسا دعویٰ کریں اپنے آپ کو مرزا یہ مسلمان مانے کہ ہمیں جناب وہ گندی عورتوں کی اولاد کہیں ہمیں مسلمان ہی نہ مانے ہمیں کافر کہیں تو بتائیں پھر انہیں ان کے لیے ایسے پولے پولے الفاظ بولنا درست ہو سکتا ہے یار ایمان بھی کوئی شاید ہوتی ہے اتنی بھی تم کفر کے آگے نہ لیٹو کہ وہ جناب کوفر جو ہے تمہارے ساتھ کچھ بھی کرتا رہے تمہیں پرواہ تک نہ ہو یہ ہمارے ان کا ہم ان کا ہم نے صحیح تعارف نہیں کروایا مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے ہمارے کئی سارے مولوی کتابیں اٹھا کے دیکھیں مرزا صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے پچھلے دنوں میں مرزا, مرزا آ گیا ناصر مدنی جو ہے وہ لپاڑا سا مولوی ہے اس نے کہا مرزا صاحب ہم مرزا صاحب کو برا نہیں کہتے بتائیں دو. اب اتنی عوام اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے وہ کہتا ہے مرزا صاحب کو تاریف کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں کہ بڑا رسپیکٹ کا بچہ ہے تو بھی تجھے حیا نہیں آئی کیا کہہ رہا ہے بتمز انسان کئی مولوں کتابوں دیکھا اسے مرزا صاحب کہہ رہے ہوتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، دو فرمایا، دعویٰ کریں گے آکلیا کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ کزاب بھی ہوگا تجال بھی ہوگا اب بتائیں جی سب سے بڑا جھوٹا ہو اسے صاحب کہا جاتا ہے شیطان کو صاف کہتے ہیں اب اجال کو صاف کہتے ہیں تو پھر اسے صاف کیوں ابو جال سے بڑا دشمن ہے یہ حضور کے دین کا ابو لاب سے بڑا دشمن ہے یہ حضور کے دین کا کیونکہ وہ کافر رہ کر دین کا دشمن تھا یہ ذلیل اسلام کا خواہ بن کے اسلام کی خیر خائی کا پردہ اور کے اسلام کے ساتھ بچنے کی اس بتائیں پھر ان کے ساتھ نرم ربیہ کیوں مرزا قادیانی دجال قذاب کزاب دجال یہ حضور نے دو ٹائٹل دیے ان کو قذاب اور دجال اب بتائیں اس کا تعارف جو ہے جہاں بھی ہو جہاں بھی کوئی بندہ بولے دجال ہے, ہے بتائیں بھی جس کے سامنے رات دن دجال دجال لفظ آئے گا کوئی بندہ مائل ہوگا اس کی طرف بتائیں نا بھائی بچوں کو پشاب سے ڈرایا جاتا ہے نا ہوتا ہی نہیں ہوتا اس طرح ڈراتے نا اس کی نپاکی بچے کے ذہن میں بٹھانے کے لیے اس کی گندگی بچے کے ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بچہ بعد میں جناب کوئی اور حرکت کرتا رہے جی جتنی بھی غلط چیزیں ہوتی ہیں ان کی ان کی گندگی جو ہے اس کا صحیح تعارف کروانے کے لیے کیسے لفظ بولتے ہیں ہم کیسے کیسے بڑے لفظ بولتے ہیں ہم تو بھائی اتنا بڑا گند ہے اتنا بڑا کفر اور زندقہ اور جناب الحاد کا بہت بڑا پلند ہے یہ اس کا تعارف کروانے میں صاحب کیوں لوگوں نے تو بڑا ایزی لینا ہے اس کو پھر, پھر لوگوں نے بڑا نرب نے اس کو پھر میں یہی ہمارا خیال بلکہ ضروری ہے کہ ہر بندہ جس کا جو تعارف ہے وہ اسی طرح کروائے کہیں جیسے مثال میں دینے لگا ہوں کوئی بندہ جو ہے وہ گھر میں جناب کتے کھانے کے فضائل سنانے شروع کر دے کتے کے گوشت کھانے کے فضائل سنانے شروع کر دے تو بتائیں بھائی وہ ایسا ایسا اس کے بچے بھی سمجھنے کے بڑی اچھی شاید ہوتی ہے ہے یہ نہیں بڑی اچھی شاع ہوتی ہے کتے کو عزت والے الفاظ سے اس کے گوشت کے فضال کھلونے کر دے تو وہ ظاہر بات ہے وہ تو مائل ہوں گے بچے اسی طرح کر کے یہ کتے سے بھی بڑا پلید ہے کتے بھی ایسے بغیر نہیں ہوتے جیسا یہ بغیراتا ہے تو پھر اس کے لیے نرم الفاظ بولنا اور اس کی عزت کے الساب کہنا بھی کہاں لکھا ہے بھائی بتائیں بھائی حضور دجال اور کزاب اکلے سامنے مرد مسلم کزاب کو خط لکھا تھا حضور نے اس میں تو حضور نے موزد مکرم نہیں لکھا تھا اسے تو حضور نے صاحب نہیں فرمایا تھا اس کے دو بندے آئے آکل شام کے سامنے بیٹھے انہوں نے کہا جی ہمارا جو ہے نا وہ سلما کہہ رہا ہے کہ آدھے علاقے کی نبوت آپ لے لیں آدھے کی میں لے لوں آدھا علاقہ آپ رکھ لیں آدھا میں رکھ لوں آکل شام کے ہاتھ میں چھڑی تھی آکل شام نے کہ یہ چھڑی جو ہے نا میں تو اس ذلیل کو یہ بھی نہ دوں اور ساتھ مسلمہ جو ہے اکل شام نے ان سے فرمایا ہاں بھائی بتاؤ تم کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم بھی وہی بات کرتے ہیں جو وہ کرتا ہے یعنی وہ بھی نبی ہے تو ہم بھی اسے نہیں بھی ہیں کریم اکل شام میں تم بحثیت سفیر یہاں نہ ہوتے تم میں تمہیں قتل کر دیتا بعد میں پھر کیا ہوا کل شام کے وسال شریف کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود آپ ایک جگہ تشریف فرما کسی نے بتایا آپ کو کہ وہ جناب دو بندے جو ہیں وہ یہیں پہ گھوم رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فوراً دوڑ کے گئے مسئلے سے باہر نکلے جب خدم نبود کی بات آ گئی تو پھر دوڑ کے باہر نکلے باہر نکلے آپ نے دونوں کو پکڑ لیا انہوں کا حضور نے فرمایا تھا کہ تم سفیر ہو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں آپ نے حضرت عبداللہ بن سفیر نہیں ہو آج تم سفیر نہیں ہو توبہ کرتے انہوں نے کہا نہیں نے نہیں تھے گورنر جی نے تھے حضرت عبداللہ بن وہاں پڑھانے کے لیے بھیجا تھا آپ مولم تھے استاد تھے لیکن آپ نے استاد ہونے کی حیثیت سے عالم ہونے کی حیثیت سے آپ نے دونوں کو قتل کروا دیا اور چونکہ ل... اوپر اسلام بیٹھا تھا اسلام بیٹھا تھا تا اوپر حاکم ل... کو بھی اعتراض نہیں ہوا کہ آپ نے یہ کیوں, کیوں کر دیا انہوں نے کہا حضور کا جو فرمان تھا اس... ہم بھی اسی کے پابند ہیں ہمارے پاس آیا تھا ہم نے بھی وہی کرنا تھا آپ کے پاس ہے آپ نے بھی وہی کیا ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں یہ تو اور مسئلہ ہے نا یہاں یہاں تو ملکہ برطانیہ کا قانون آ گیا نازب بلّہ ایسے بے ہیں ایک کمینہ جو ہے نا کل یمن کا بےغیرت ہے وہکا برطانیہ ہے اور کہا کہ جنت میں جگہ تھا فرما آخر یہ یار اتنا بھی ہوتا ہے بندہ ڈائن کا خیر خواہ نہیں بنتا یہ اس عورت کے خیر خاں بن گئے ہمارے مسلمان ڈائن کا بھی خیر خواہ بنتا ہے لیکن اس کے خیر خواہ کیوں بن گئے جس نے جناب پوری امت مسلمہ کو تباہ کر کے رکھ دیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا جی دیکھیں ط آباد کا فلائی کو ہم الفا سکون کے پاس جو کوئی اس کے بعد پھر جائے انبیاء کرام علیہ مصع وال سے ممکن نہیں کہ وہ پھریں اور جو پھر رہے ہیں ان کے بارے میں حکم آ گیا میں فلاح کو یہ سارے کے سارے فاسق ہیں اور فاسق کا معنی میں آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق